دہر سورت الدہر مدنی ہے اس میں اکتیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں ہی لفظ ادہر آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کا دوسرا نام سورت الانسان ہے اور اسے سورت الامشاج اور سورت حلع بھی کہتے ہیں زمانہ نزول جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے اور ابن النحاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن مردوحہ نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی تیسرا قول یہ ہے کہ ابتدائے صورت سے آیت بائیس تک مدنی ہے اور اس کے بعد سے آخر صورت تک مکی ہے امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الفلا میم سجدہ اور حلطال انسان پڑھتے تھے